والیلابد الما زبابی نہ خاص کو پیدا کرے شیم آ تخونی اور رحمان شفات سمو سواد لہن اور مددگاران زمان کے راد کی زماں رحمان ذات پیو تکلیف نشیاڑوں زمانہ سفارش دری حصے اور انی کو لین انفی زلال یقیناً زبا دو خام خواب گمراہ کار کے ان يا من توب ربكم فاسمعون يقينا ما ایمان راوڑ ہے استعصر ربانی نووکے دامات کہ لا دخل الجنہ قال يا لا تقوني عالمون وہ ہے داخل سے جنت تام وہ دان تک ہے قوم زمانہ پتاوے بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ دَعِي مَسَلِيشِ بَخَنَو بِمَا تَوْكَرَ الْرَبْ زَمَعَوِي قَ ظُلَمْ زَدَيْزَتْ وَعَلَوْنَامُ وَمَا نزلْنَا لَا قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَائِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ انو نازل قیم پا پس سلخ کر دا طرفنا ان کے مذاق قوم نے پسمن ددن اس لکھ کرے اسمان کی طرف نام ان یمغار علی گن کے دلکھ کرم ان کانت الا صیحۃ واحدن فیزہم خامدون نو دی ہلاکت مگر یو چغوا ہے ودناک دو کے ٹول مڑ پرادو یا حسرت مایاتی ہے افسوس دے دندگانو بہال ناراضی دی تاس رسول مگر دیا پورے خندنے گئی المی رو کم انہم قبل لا قرون آئی دے سوچنے کہیں چھ سمرہ ہلاکڑیم ددین مخ کے پیڑے یقینہ ناکہ ساندی تا دنیا تا واپس نرازیم وین کل لما جمیع لدینا محضرون اور نلی دا ٹول مگر دا ٹول بازم پخوا کی حاضر گریشیم و اللههم اللهظل معيت احناها خرجنا منها حاً فمنه كلون او دليل د قدر دتهيد الله خلکو دپار م کو وچه تا زهله په باران اوروباسو دا داي بعض د جانا فیحا جناتوں پیدا کری مرزم ک کے کسماکم بابونا دا کجورو راگوروںکڑی منگا پریزمکا پری بابو نیلچینو نام لیا کولو من سری او مع میں لط فلا دی مفللاش کون د بارا چې خوری دا خلک او دان انري جوړے کي دی میں او اللہ اللله دے د خلکونا ی شکر ن کوی دی الله د نےمهتونو سبحان اللہ خلق الزوا جما تم بت پاکی فسم واقی داغات لرام چپڑی قسم نہ ٹول داغنا شرا زر گن ازمکام اور نب سل نمودہ شری ہے نپی جنیم راک ن وزلرام دور کے داخل پتیار کے داخل تَجْرِي شمس تجریل ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ انور روان روان خپل پل وقت مقرر مقرداغ دار دا تقدیر مقرر ولقمرا ضلح اسندا زکری دارا منظلام تھی چرو گرجی پشانتا د سانگے ذ کجرے زڑے لشم سویم بغیلان تو رکل قمرہ ولللیل صابق النہار وكل فی فلکی اصبحون انذار اچ آسان شیل رائے چلان او سپگمائل انلش پار وان کیدوں کے کی دروازنان دارتون مرس فقمے پخلق المدار کی لمبوہیم وآیت اللہم انہا حملنا ذریعتاں فی الفلک المشعون بل دلیل دل توحید خلقو دل پارد آئے اور تکریب ہوں گا جدیدہ نسل پکشتے پاک وہ پکشتو ڈکوکیم او خلخنا لائر اور پیراکڑی می پشانت کشت نوشور شری پسور لی گئی وین نشانو رکھوں فلا سری خلوں ولا مزون او کوڑوں گا غرق کو لرا نبی سفر یاد درست پارا دری اور ندی بچ کے دیشیم إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتْعَى من النِلَهِينَ لَكِنْ زِي نِغَرْكُمْ دَوَجِدْ رَحْمَةً زَمُونَ دَتَرَفْنَا وَذَا بَعَرْدَ فَيْدِي وَرْكُولُ دَدْ دُنْيَا تَرْيَ وَخْتَبُرِيمُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَم اوکی تیلشی رک واغ ناچست دید پاراچ پتا سورہ ندی مختار میتی میلہ کا نا تاس دلی دلی ن گردی نخرکیم متا <تصفح> آیا خوراک اور گا چاطا کا لاغتین خوراک بے اور نے تاسو مگر پگ محکار کی متاحا زلوادو ان کم تم صادقی عوایدہ انکار کو ان کی کربی داواد قیامت کا تاثر ہے لا ست انتظار نکی داخل مگر دے ابنی چیری ناپ پدا سیا چیری بل سر جگڑ گئی فلاستوں تاسی یت اہل تعاقد بن لری ذیس وسیت گلو نہ مخپل کو اور تو اپس لے شی ونفخا فیسور فیذاہم من اللجدا سیلا ربہم ینسلون ابو کے بوشی پش پہ لے کہ دو ہم پوگے داخل اخلق باخپل قبرنا اخپل دب طرف تمند ویم پالو یا ویل نام باسنا سد کل موسل دبائی زم گا چارہ پورت مول راد زیر سملا سو زم گا ابلی شیدا وشیرے شیواد رحمان جاتو رشتہ ویلو بیگمبرانو ان كانت الا سوى حد واحدا فإذا هم جميعا لدينا محضرون نبيذ دي راہ پر تاکیدل مگر یا جوابیم داو کے وراٹونی زم سرا درو گلیشی فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزاون الا ما كنتم تعملون نہ نن ظلم نشی کرے بسنہ سبحانائے ظلم اور جزا نشی در کرے تا سم گردا عملوں سے تا سو کول ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکیہون یقینا جنت والا خلق بنن پڑے را مشغلا کی او خوشالی کہ ان کی بنی ہم و ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون دیو دری بھی بیانے بھی پسور کے پپالنگوں بات کیا ان کی بھی لہم فیھا فاکیحات ولہم ما یدعون دیہ بارا دی جنتوں کے با می اور دیہ بارا و ہر اشی ہے غاڑی سلام قولا من رب الرحيم دي ده پاربا سلام نيم دابو وينا اجد ترفدائي ربنا شفئ الرحم وعلا ديم اليوم أيها المجرمون وبيلشي جدا شئنا اي مجرمانو اپو خمکڑا بندگی ما سفارا دشمندی دا لار دا برابر ولقض منكم جبلاً كثيراً فلم تكونوا تاقلون يقناً گمراكري دي شیطان ساسنا دلی دیرين ولی تاثر عقلن کارنا هذه جهنم التي كنتم توعدون ندام جانم دے چتاؤسر وعد کے دے شوام اس لوحا اليوم بما کنتم تکفرون ورننو زید جانم تنن وجدائی چتاؤسو کفر قوم علیوما نختمو علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم و تشہدو ارجلہم بما کانو یکسبون نَنْمَوْ مُهْرُ لَكُمْ غَدْرِي بَخْلُ وَخَبَرِ بَقِي مُنصَرَعَ دَرِي لَا سُنَا وَشَاهَدَتْ بَوَر كَيْ دَرِي لَا خَبِي بَأَمَلُنُ انشِلي كَوْل على نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ أَكَوْقَالُ خام خارونی بکو دری دا داستی نو دیکھی بلی لارتا نر بونی ولو نشا سخنا کانتے اکواڑوں گا ما شک ن بدری بدل کوخل بدلے بلاڑی طاقت بن لری دمختلو نب واپس کر دے وَمَن نُعَمِّرْهُ رو نہ الْخَلْقِ ہو يَعْقِلُونَ خلقی <تصفح> افلاسو <تصفح> چمگیات کو مر داغ کمزور والے پیدا کم بدن داغ کے وہ لے دی وَمَا نہ کار نالیم نہ ہوں شیرا وما بغیل ہو ذکر قرآن <تصفح> ان علیہ خدری منگادی نبی تشهر جوڑا ول اندی مناسب دد شان سراں نلرا قران مگر نسیت دے او قران دے اخارہ بیان کرون گے لین ذرمن کان نحین و یحکل قون علل کافرین نازل شی دے دا پارا چیار ور کی آجاتا اے چی جوندی عزت آغہ اور پورا بشی حجت پکا فران و خلقوں آلمی روانا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انا من فهم لہا مالکون آینگوری دا خلق چھم پیدا کری دی لرا دا سیزن ناچ جو کری زمگلا سنو ساری او دیائی لرا ملکت والرین وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ أَتَكْرِيدَا سَارِي مُنْغَدَرِ ذُفُودِ الزَّبَارِ نُبَاهِ الذِّي نَا ذِي سُرْلَيْ ذُبَايَ زَانِي خُرِيم وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ او دیدا بارا پر پا دی سارو کیڑے نافیدی اور اسکل سامان دے ولی دی شکر نکی دا اللہ دے نعمت دونو والتاخذو من دون الله الہات علہم یونسرون انی ولید مشرکانو دا اللہ ناں سیوان اور مددگاراں دیدا باراں چ دی مدد و گلی لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون طاقتن امداد و پارا شیم. فلا لاستوں نسر واقت فلام کی تالا گانی یقینو پائے شری سٹو سچی پٹ یو سچ کار گئیم اولمیرا خلقنا ہو دا انسان کافرم یقین منہ خوکڑے دل راجن ساس کینا دو کی کے دے جگڑ ان کے رارامل مسلم خلقام کالم لام وحی رمیم اب یا پونگانی تو کی دیار دو کل را غزاد چی پیدا کڑی اور اللہ تعالیٰ پہر زرا د مخلوق بلوان فیضان تمہ تو اغذات پیراکڑی تاثل رادنو نور دو تاسدائی نور روبا سے پیرا کری عثمان و حضم کا قدرت در ان کے بڑے پیدا, پیدا کی دری قونتخل پیرا ڈیر پیدا کے ان کے عالم پارسون إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون يقيداً حكم داغوا دب إذا كل يوسين كلا شغار يوشين وياغيت أشان بسغوشين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ن پا کی داغذات تلاش داغ پلاس کی پور بادشاہ جسم اللہ رحمان فاجرات فتاریا تکرام ان کم لواحد قسم دے پائے ملائکو چھ سفونا تڑی سفونا تڑل نو بیا قسم پائے ملائکو چھ شرون کیری شیطان در پشڑنا نو قسم دے بیا پائے ملائکو چھ لستن کیری ذکر دالا گوائی کئی دری حالتونا پڑی چھ یقینا ساس و حقدار دبندگے خامخای اوزاد دے رب السماوات والارض وما بینهما و رب المشارق رب داسمان دا انو دزم کے اودم انزائی دے اور رب دے مشرق انو مغرب انو انا زیان السماد دنیا وزینت انو کواکب یقین اندو لکڑے منگ آسمان نزدے پتول سراج سطوریم وحفظاً من كل شیطان <تصفح> أو شیطان لا شیتا ابشات پلستارچی تن سرکرشان لاس سمو نئے لالا وگنیچی کے ہردیا گی اچت ملستاگی دہر ترف نام ذھوراً ولہم مزاب و واسب ارتلکیدیشی راہین او دیدہ پارا عذاب دے کے بری بوری الا من خطف الخطفتها فاضبہو شهاب ساقب لیکن اسوب چھ تختول کیو تختوانا نور اور سی بدبسے شغل بلی کے تپو خلقنا خلقنا سکا دیکھل پیدا ایشو پیدا کری یقین پیدا کری ما انسانان دٹنا کے نام بل آج تو بلکہ تو تعجب کہ درید انکار نہودی مصحری کہیں اکلہ شی دیتا نسیت کیری شی بقران نودی نسیت نہ قبلیم وی گا روں آیتن یستسخروں کل چوینی دی او نہ خایاں موجزاں آئنہ مصری وقالو انھا ظا الا سحر موین ادیو ان دے دا مگر جادو دے احکاراں ایتنا اینا لمبعثون آیا کلچیم گمشو شو خوری وا ڈکی آئے دوبارہ پورت او, او آیا مشران زم گنی کنام ون تم داخرون تو, تو بٹول زری لے اللہ حکم تام فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِزَاهُمْ يَنْظُرُونَ يَخِنَنْ دَعْرَا فُرْتَكِذَا لِي تِيزَةِ شِغَيَ وَا دَوَقِبَ دِي قُرِينَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ دِبَيَهَ لَا كَتْتِيزَ مُقَعْتَا عَرَزَّ هَذَا يَوْمُ الْفَسْلِ الَّذِي كُنتُ دار روز ذا فیصلہ دا چتا سودا درو جن گن لم احشر الذين ظلموا و ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فخذهم من صراط الجحيم اوہی لشی ملائک ہوتا راجا مکہ خاصان چ ظلم کڑو مرگری گری داہی وا غسوک چدی ولا بندگی کولا دالاںن سیوام روان کے بھی جہنم تام وہ کفو مسئولون میں ہوں او مسولون اور اشار کے تفوس کے دیشی مالکم لا سرون سو جلتا سو دیو بل مدد نشے کولے بل لو مل مستسلمون مستسلم بلکی نن ٹول تابداری کارک ان کی واخ بَعْضُهُمْ بعضهم على بعضية تصالون او مخامخ بشي بعضري بعضباني تفسونه بقي د او والناام قالوا انكمم كنتم تاء ندانان اليمين وبيد تعابدار يخن تا صبارات لل الك الم تاخ درفناام ابوئی دامران بلکہ ن تاسو کمیلتا پتاسان بلکہ تاس إِنَّا سرکشال ن پرش بوں گا فیصل درب زونگ مشترک نہ یقیناخا پتے شری قویم نفال مجرمی یقینا سکار کو مدد مجرمانوسران ان کا یقینی تل بچو لو ن مددگار سیوا دلاندی بلوئی کولام ل تاری مجنونگا خام خا پے شاعر بل جا بل ہک و سدکل بل کی راوڑے دی نبی حق براؤ تصطی کڑے دٹولو پیگمبرانو یقین تاسو خام خاص کن کی رضا اب درنا کے جزاؤ نا کن تم تامل اور جزا نشی در گرے تاس عملون کراغ ملون سے تاسو قول اللہ مسواد دا بند دا اللہ تعالی نا شاق سات لہم داکسان پار زخدائے فو کے ہوسما قسم مو دری ز نکیشی جن مت نو الا سو یو ناسپ مخامخ نو یوت مہام یوتاف گردی وشی پری باندھے ڈکے کا سیت شراب خال سونا اسپین شرابی مزوری نئی پائے کے سردر دے نی لائن الٹوریم دری بخوا کی بھائی خوری لنڈا کی اقبال نظر خاندان گوالیم کان نہ بھائی زم مخنون گویا کہ راستے نے دی گئی جی پٹسا جن تیا نئے زماد پارا مقابل مر یقلو نل مدیخین ویل بی ماتا آئے تی د تصدیق آیا کلچ مڑ شو شرکی آئے منگلیا جا کے دیشی کا ہلن تم تل ابوئی دینوتا سو ختون کی جہنم والا فتلا فر آ جہیم دیب رخی جی وسکار بشی ابئی نیا گل راپ مند جہنم کے آل الله ان کے تل دین او بوئی وردہ قسم پالا اقینن نزدیت چھزد مرگڑھولے ولولا نیمت ربی لکن تو من المحضرین او کنین مد ربما خام خاضبا موید حاضر کرشونا بجہنم کے افما نحن بمیتین نائنی امگا مڑکی دنکی اللہ موتتن اللہ سکلے منگا مارگ محکا زابرا کرکینا شی کر خام کامیابی شانوا لاز دزاد پارکی سوک جامک ازال خیرن شرطوم متون دیل مستیا پہ ہاض ککوم جان فل یقین گزلے منا وادال شرت تخرجی اصل یخینندا ون دا چی روزی باپ مند جانم پویخ د جانم کیم تولیاتی ساگی دا گویا کے سرو شیتا فیم لا کلو نا فمال مین بکینندی بخام خاخی دا ون نا ڈکون کی وئی رائے ن گے فلے سم بم گاخی دا دڈو گرم بونا سمند گانسی بدری خام خور آباح د يقينن من دلو دي مشرا مخفل قمران فهم على أسارهم يهرعون ندي دعيب وقدمون وانيز غلو لكي دل ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين آيقينن قمراشود دي نمخي دير دمخان وخلقنا آيقينن یقین لے گلو منگا پاگی کے یار اور ان کی برمبران فنزرین جام د یر ولگواد ماسیہ بندی کا ناچ بشات ناسکڑ تن حل پانکی دوا جینل ابش دیو کو جانا باقی اجوکا دنیا کے, فی گا پر کے علی نوح فی سلام سلام دے دلہ ترفنا پنو الام مانے پٹولو خلکو کے انا ل نژل محسن یقینا <تصفيق> سم گا بدلور کو خی سکار کوقینا دے د خاص بند گانو زم نہیں مان وال <صفيق> سماغ رخ نل <ال> آخری <تصفيق> کرم گانو روخل کو لرام وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ أَيْقِنًا دَلِ دَذَنَا خَامَ خَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ كَلَشِ تَوَجُغَ دَخَلَ رَبَّ دَأَ بَزْلُ رُوحِ سَرَانَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ کل شیوے بلار خپل او قوم خپل تا آزاد شاوندگی کاه تا سوم اایفکن الہتن دون الله تريدون آیا درو جوړشي یا الہ دالانه سوا طلب کاه فما ظننکم برب العالمین نو سره ګمان تاسو او بوار رب العالمین کې فَنَظَرَا نَظْرَةً فِي النُّجُومِ رَأَيَا كَزَجَّلٍ كَزَجَّلِ بَثُورِكُمْ فَقَالَا إِنِّي سَقِيمٌ وَوَالِيَقِينِ ذُو بَأْسٍ قَتَوَّلُوا عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ وَغَرَّدَ الذِّئْبُ حَغَنَاشَ غُنْكِيُ فَرَغَ إِلَى أَهْلِ فَرَغَ إِلَى آلِ نپٹ را گئے دنیا لہ ہوتا ہوتے آیا ولی ما نہ کہے مالکم لا تنتقون سو جل ساسو خبریں نہ کہے فرغ علیہم ضربا بالیمین لشوروشو بدی بانے پوہلو پخिलास رحم فاقبلوا الیہ یذفون نخام اخرا لدین تا 50 را ذاتل قالا تعبدون ما تنحتون دو سے آیا بندگی کا ہے دا غشا چپلا سوی جوڑوے والله خلقكم وما تعملون الا تاسو بلاکری او استازو عملونهم کالو نہو بنیا ن فالکو بل جہیم دیو اے جوڑ کے دے نو آچو گرم کی پارا دو بھی فجانا دیوت آپ بار کے چلو سے زلونو گزول گل را زلی وقال انی انی کے مفپلب طرف تام زر ماتب ہجرت کو لوگ ربلی مسال یار باروبات نے کاننا ن حلیم زیر اور سبرناکل کو لیا بنیا ان فلم کنی از بہ کا فن زور رواز ارکل چا بچے اور سے دسر کار کال ہوتا دوت زو زمائے ویم ز پخوب کیل رام تو گو راچ سرائے راکے یابت فعل ما تو مر اگلا کوس جتا توکم کے دیشیم ست تجدني الله من الصابرين ذر تو امم ما لا ان شاء الله ده صبرنا غنم فلما اسلما وتلهوا للجبين اركلت ذوال تابش ود الله حكمت او سم لو اغا پا رختن لتنديم ونا دعناه اي يا آواز وارک منگدت آئے ابراہیم آم قد صدقت الرؤیاء انہاک ذالک نجل محسنین یقیناً تا پورے رشتینے کا خوب بلوئے دا سمگا بدل اور کو خیستہ کارک کا ان کو تام انہا ذالہو البلاء المبین یقیناً دا خامخا عزم اخت و اخکار سلام دیبراہیم سلام کزال مفسنی دا سے بدل اور کوخے سکار گون کو تا انہوں من عبادن المومنین یقیناً دے زمد خاص بننے گانون و ایمان روڑن کی او بشرنا ہوں بے صحاق نبیم من الصالحین او زیر ورکم دلر پیساق سراج پیغمبر بیودنے گانون بویم وبا رکھنا لال مفسنو ظالم الفسی مبین اوبر کا سلام ادا دتواڑنا بازی خار کون کی اور بازی ظلم کون کی بزان بان اخ کار والد منال من آن سان کر ما پوسا بہاروں سرام ون جین ہومن کر ما دادا دری قم ہوم دگم وین و نرنا ہوم فکان گال احمداد کو منگا دی سرانشور دشمن و تینا ہو مل کتاب المستین اور کتاب ڈیکار وہ ہدینا ہوں من سراط المستقیم اور اکل لکڑو منگا دی لرا پسید لاروانک نالئی ماہ اپرے قوم پری داڑوانے پرست خلقو گے سلامن علی موسی و ہارون جس سلام دی موسی و ہارون علیہ السلام ان کا ذالک نزل المحسنین یقین اندازے بدلوں کنگا گا خیر سکار کو ان کو داں انهما من عبادن المومنین یقین انداز داڑو زمد خاص بندگان نا چیمان لرین وإن إلياس لمن المرسلين <تصفيق> أيخنا إلياس لسلام خامخاد لقل شو بغمبرانهم إذ قال لقومه ألا تتقون كل شيء دخب القوم طوي ولزع النساطين دشر قنام أتدعون بالا وتذرون أحسن الخالقين ا مدد شو آے تاسو بالہ او پرق دے آج چې خہ شکل جو جوڑون کے لیم اللہ ربکم ربہ عک لوورین اللہ دے رستاسو دے رفتستاسو د مچرانو مخنو دے فک ضبو ہو فین نہمله محضرون ندییاغہ در روجن وئے یقینی حاضر کریشی بازار کے اللہ عباد اللہ المخلصین ما دلانا خاص بندہ سلام اللہ چ سلام دی پیاسی نل سلام انال محسن یقینا سم بدلور کو خی سکا گوں گام ان من بعد الممنين یقینې د خاص بندگان زم نوچمان لريم و نه لووتله من المرسين قین لوتل اسلامخام خادېګل شونو، ااس ننجنا هم ااهله ین کل چې بجمونګ د او د د کورنی ټول الله ما سواے او بڈےئے چې پاد شوو په پا پاد شو خلکو کےوا سمدممررن اللہ خرین بیا حاللا کللم کاا نورو لرا و, و نکومله تمرو نا لہ مصہینا اوویل لے یا فلا تاغون یقین تاسوے مککی والو ورتیری گئ دئی په کلو باے سبا کے یاد دشپے وی داقل نهکار نا لیں۔ کل چلار دے کشتہ ڈکڑے د فقانوں کو خسڑی گیم پلت کا مہل تو میرک دل رام مئی اور لل ابھی سافی پتنی واس پخیٹ دئی کے تروز دوارجن بورے فن بزنا ہو بلارا وہو اثیم ابردو گرے پٹاغان پدا سیال وام بتنا لجر تم نا زرگن کرم گا داساسنا ہو علا میاتی الفی دون اوے گمونں دے یو لاک خلکو تابل کے زیاتی کے دلدر نان فمنں فمتتاہ ہو ایمان لاہین نہر ٹول ایمانہڑوں نوفیہ اور کلمائل د دنیا طریا وخت پوریں ففتے ہم آے رب کل بنا تو والو مل بنون رب دپار دی لوناے او دری دپار د زامنئیم۔ من خبر سے دا خلق دوئے دخل درو نخام خا ویم وم لون اللہ اولاد راولے و یقین انتی خام خادر و غیم اصطفال بناتی علی البنین آیا غرکڑی اللہ تعالی لنا پزامن و باندیم ما لکم کیفت احکمون س دلیل دستاس و سرنگ فیصلی کوئے بی دلیلا افلا تذکرون آیا ولی نسیت ناخلے ام لکم سلطان لکم سلطان مبین اَيَشْتَاسُ اَيَشْتَارِ تَاسُ لَ يَدَلِيلُ الْحَقَارَان فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ نَرَوْلَ تَاسُ كِتَابُ كَ تَاسُ رِشْدِنِي وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ سَوَام وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ اوگنی دا خلق پمنز اللہ و پمنز دا پیریانو کے نصب حال دا یقین دے دا پیریانو چلی با حاضر کنشی بازاب کے سبحان اللہ عمائے صفون پاک دا اللہ دا خبرنا چلی یا پسی بیا نویم اللہ عباد اللہ المخلصین ما سوا دا بندگانو دا اللہ پیریانو ناچا بچنا دلشی ہوئیم ف نا تا دون تم مل بین یقین تاسو آسان چاسو لگی ک وی نی تاسو دری بند گئے خل کمراہ ک ان کی الا من ہو سال جہیم سادا چانا چیور داخلی بہنم تام امام علوم کام معلوم اوائي ملائك نشت زمنا استن مگر آغلا زايدة عدريدو مقرر ديم وإننا لنحن الصافون آيقنا نمغا صفون جورون كيودا اللعبان نگيلران وإننا لنحن المصبحون آيقنا نمغا خامخا تسبیحوا يودا اللعب وإن كانوا ليقولون آيقنا نودا لو ان من و خلق و عباد خام خا شبم گد اللہ خاص بندی گان بچا دل فرو فالی کفر کو بدائے ذکر نظر دے دی, دی تو بت لگی ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ايقين المخي فيصل شد اعظم غاد بندگانو بغمبرانو دباران انهم لهم المنصورون <تصفيق> <تصفيق> يقينا دي خامخادسرم امداد کے دیشی وان جندنا لهم الغالبون ايقين الله کرے زمغا خامخاي پتولہ مخوڑی نا تر پورے واپسی اگور دیتا کا زرد دی تائنتار ایازاب پتلار واڑی فی نتیم فسا اصباحل مزری نکل شراکو سید آزاب ددی پا میدان نوزر نبد نو سبا وقد یرولشو وتولا عنہم حد تاحین امخورو ددینا تریا وخبری وابسر فصوف یوصرون و انتظار کوازر دیدی پا مہموین اخبال حالت سبحان ربک رب العزت عم ما یسفون پاکی رست خبر نہ ذکر اسمے بکران چاوند نسیم بلدی نفروفے عزتی ہوں بل گیا سوکھ چکرے کرے پزت کری اور دشمنے کری کم احلک نام قبل ہی میوں کرنا دو ولا تحین مناس دیر ہلاکڑی گنگا دری نمک کے پیڑے نائی بچی کے پوخد عذاب کی آزاد کے انو دغ وق وخد وخ بچ کے زرو واجوال اور تاجب کے فران چلے دیدا یو یرور ان کے ددید جنسنا اوائی کافران دا جا دردے دروجن ڈراب دان ڈے مددگار یقینندا خبر دد خام خا خبر آڈے نسنا ری کا نیش پا لو یقینا خبرداچ نی رات کے شی ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة هذا إلا اختلاق ندي أوريد للمنجا دا خبر آبا دين رستني ندي دا مدر درغدي دزعن جورشيم أعنزل عليه الزكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بلما لما يزوقوا وذاب. آیا نازل کرشے دے پا دی نبی بانی وحی دمین زمونگنا بلکہ دا خلق دی پا شک زمان زدے وحینا بلکہ دی تروس آزاب زمان لیسکلے امعندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب آئے دری پہ اختیار کیری خزانی در احمد در ربستان چھ زورا ورزاعت تے و بخشش کا ان کے ریم ام لہم ملک السماوات والرغ وما بینہما فلیرتقو فلنس باب آئے دیل را بادشاہی دا اسمان نود از مکی آدائی چھدری پمینس کیری نودی خیجری پلار او اسمان کے لا محدود داخل کی اللہ کر دے لگتا دوہ کی دلا بک کی سورکی شی داد عنادی اڈل ندیم کر قبلہم قوم نوح کو آدوں آدوں ذو ند تقزیب کرو دلین مخیق قوم دنو علیہ السلام و آدیانو فرونیانو فرون خاون دمی خنوم و سمودو و قوم لوٹم و اصحاب الائکت اولائک الاحزاب و سمودیانو مقوم دلوت علیہ السلام و سیدن کو دبان دا کسان مخالفت کا ان کی ڈلیوید پیغمبرانو نان ان اللہ كذب فحق نو دا دینا مگر تکسی بکڑ پیگمبرانو نشو فیصل دادا زماپائی من فواق و انتظار نکی دا موجود خلق مگر دا چغیم چنیش دا بیا ایشغی لرا معمولی سار دلم و قالو ربنا عجلنا قطنا قبل یوم الحساب اوائی دا منکرین روزم ذرہ کی مندنا برخزم گا مخید روز حسابنا اس برالا ما یا داود ان سبر دا کا پائے خبروں شوی دا ممکرین اویاد کا زمگ خاص بندہ علیہ السلام خاون طاقت و یقین یقین متا گز گورنا تسبیلا پا جی کے, کے محرد او تا وی کرنگ مرغان چ جما کے دے وش لاغتا ذا ٹولو واغ طرف تو ور گرذینن کی وشددنا ملکه و اتناہل حکمت و فصل الخذاب او مضبوط کرم گا بادشاہ دا ور کرم غتا پوے دین او فیصلے ورکم فیصلے کی ان کی خبریں وه تا که نب خې است سوورمهرام اویقی دغې تاته خبر ددع کوون کوم کله چې وروختل په دیوان د بعض خانې دغم دخلو د د ففض کلچ ن ساپ دکھل فل پل سلا گبروش دینی نیورتے گی بگا پاگنا لا باضن فہ کبئی نا بلحا کے وحدین میتار جاتے کڑے باضیت بعض فیصلہ کا زم ترمیز کے حق فیصلہ و زیادہ مکوائے و طرف دام اور ہدایت کم تا برابر لارے طرف دام ذا اخی لہو تسروں تسروں ناجتوںجتوں آہ دام فقالا فل نیحا واضنی فل خطاب یا زمارو روکم دا دا سلگڑی ازم گڑ دا, دا تروس پارا زور معانی وی نسیر می نلتا الاملحات و کلیم داودام یقیناً پتا بانے گڑا سر چیز دخبل وڑو سرام یقیناً شرکت کو ان کو نہ زیادے کے بازی پوازانے مگر کسان چی مان راوڑ کڑی دواہی مطابق کم دی داس خلک وہ ذن داؤد ان وخر ہو ربه اناب او گمان کو داؤد السلام چی یقین دا امتحان کڑے منگا پت باندھے بخن تخبر رمنا اور پریوت تیدون کے عزم کتا اور تپسید گولو یا جاننا کا خلی فتن سے داؤد السلام یقین فیصلے کو ان کے بلزم کا کیم فیصلے دخل کو ترمی فیصلیم تابی دا داری مگاو دے خواہش کنی واوئی تا دلہ دلارے نا ان الذین یضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب یقین نا کسان چاڑی دلہ دلارے نا دیدبارا سخت عذاب دے پدی وجا شریر کڑے دروازہ حساب سبا ہو زن کفرو فو نفرکڑی منگاسمان نظم کا داح فیرے دا دے دا کسان چیک فریک دے کسان لا چیک فریکے دورے دور دورنا خلق چی مان را ومن کڑی نے ایک پشاندار شاچ فساد کو ان کی بزمک کے آیا گرزومزا متقیان را پشان تدنا فرمانو کتاب انزلنا ہوں الیک مبارک لیتدبرو آیاتهی ولیتذکرولو الالباب دا قرآن یو کتاب دے نازل کڑے منگ دے تا تا برکتنو آلدے دیدہ پارائچ سوچو کی دا خلق دا دفایاتنو کے اور دیدہ پارائچ نسیت والی خاندان دا خالص آقل خبند یقیناشی صاف نا تلجیا کلچ پیش کرے شو د تاپ ماضی گرکی پدری پولا کرتا مین کو سو سر دوئے دیا تاش ترب زمانا پی سر تردی چا کپش بیادد ندکی رده لّ فطافقا مسم بڅوقې وال لانا ق واپ را والی داسونه معتا د شورو شو چې اللې حل داې په پډو د ب سرټنووانې له قد نظم کرو سلیمان علیہ السلام گا پکوری بدن بشیو بچی اللہ طرف تو بخنو کے ماتا ماتا سادشائی چ نا سیلی گی چادر زم رو یے بکیشور گوں گے خرہری ہتری وی روحان ہوسم ددد پار ہاں لبا دکھ کم سر نمک بدت وشیا تھی نل پنس اتا ویکا شیتا سموادی واخری نکرنی نیلس وار اتلی شوبو زنجی رو نوکے امسک بغیر حساب دا زم گا بخش دیتا نان کوا یا پن سا تب بغیر سرے صاف نتاوانے و لزلفا و حسن دم سرا خام خاڑی نزی کتوں گزے دو دے کا شیتان خاص بندہ آیو علیہ السلام کل چائے جی پیش کراف پلبتا ویل رسیدل کرنی مات شیتا تکلیف دبداد وقول وریجلی کا ہazam مختصلم بارد و شراب ولی شو ورتا وہ کا بخبل خپیم مدار زید لاملو یخوبدی یوسکلو وے وہ ہمنا لہ و اہلہ و مثلہم ماہم رحمتا منا و ذکر ال او بخو منغادی تا د ا اهل وایا لودائی پہشان تے ور سر نور ہم دوجید رحمت خاص د طرفنا او یا داش دے پارا د خاندان و خالص قل وخذ یاد قزو احسن فذرب به ولا تحنس انا وجدنا صابرا نم العبد انه اواب او نیسا پاک پلناس کی او سانگرر سانگوالا وہاں پائے سرد اخفل بی بی او قسم دی مماتوام یقیناً مندلے او منگادر سبرکون کے خبندو یقیناً دے اللہ جڑیر ورگرزیر وزگر عبادنا ابراہیم آو اصحاق آو یاقوب آو لیلی دیو اللب سارم عیاض کا زمغنہ نور خاص بندگان نگاں ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام خاندان اللہ سنوں من دامر نو خاندان د سرگودا پویو ان اخلصناهم بخالصۃ ذکر دار یقینا منگادی ورکلو پ خاص صفات نو چاغیا داشو ذکر دا دار اخرت اسمائل اسلام کفل اسلام, اسلام بندے گان هذا الزكر وإن للمتقين لحسن ماب دعي وقسم ياداش دي ويقين دفعر دمتقانو خامخا خيست زيد ورزل دي جنات عدن مفتحة لهم الأبواب باغنا دامش والبين كل أشيب يدي تدروى دي دجنت تدر نوم متقفا کے پائے کہ آواز پائے کہ میں وہ ڈرسکلو سامان اور ددی سرائے بھیا غاہور آغازنہ چلن ڈاؤن کی قبل نظر دی تام زولے بریم هذا ما تعدون اليوم الحساب ولكيباد آغشه ديش تعصر وعدك ديش ودباد رز حساب إنا ذال رزقنا ما له من نفاذ يقناً دعزمنا بخشش دي نشت دي لرائس ختم دل هذا وإنا للطاغين لشر دایو کسمیاں داشت دیم اور یقینند پارد سرکشانو خام خا بد زید اور جہن ما اسلام نہ فب سلم اگ جانم دے دیوا تورن طور زید پیار کرے شع دری دار ہاضا فل یزو کو ہو حمیم ساخ او قسم از آو دیم او دی سکی دی دا گرمی خوٹکی دلیو بدیو وینی زید زخمونو دی جہنم یانو دیم و آخر و من شکلی از واجم انور از پشان قسم از آبو ندیم هذا فوج مقتحم ام لا مرب سوار او ملاڈل وی جان تتا سوسرا نش زید خوشال زید فراخے دید پارا دی کی نی ویریورتا مرحبنت نلار دی وہ یل کتاب سوچ ہے نش تزید فراخ ہے تاسو تا محققڑو مونگا تدا مل نو بد وزید قرا ہی دا جہنم قالو ربانا من قدم لنا هذا فضید عذابا زيفا في النار دی و یارہ با چاشرام محکڑو مونگا تدا نوزاتی کے اگ درعاب دشن دو دوچن پور کے و کام شرار اوائی بادہ جہنمیا سوجم لائ چین مغ ناری نا چل بنیا کے دشرنا سیتا آگز منگا کی درام مسخرے کرشی کن کا گ شری ددینا نظر انخاسم یقینا واقعی خبر جگڑ کو منزروں کا تو یقینن ظاہر اور کم کے نشتا اس حق دار دا بندگے ما سوا دل اللہ نہ دے او زورا ور دے پاس رب السماوات والارض وما بینهما العزیز الغفار رب الاسمان نو دزم دم اور اور کے ادم انسان دے ایو دے زورا ور او بخنا کن گم دے کل ہوا دا توہید یا دا قرآن خبر دیا مح کی کیے ماں کا لیا میں نیل بل ملا سیمون نشت مالر سیلم پمجس پورتنی کلچائی کورنائی کے باس گئی الی اللہ انما انا مگر کار کل ملا خال کمبشر کلچوارب ملا کتان پیدا کمزند فَقَعُوا سوائے کلچ دے برابر کما پوکے روحل طرف نان کی دل ملا کلائے سستک بر ملن کا ملائے کو ٹولو پیادل مس والے بلیس نا زانل و گڑو دے د کا فرو نام کالیاست ملا سیشی منک تالا چیش دیکھے ہاتا چا جوڑے پخل اللہ سنو آیا تلوئی کے او کہ یہ تو پاکیقت کی دودھ چتو نام کام مینہ خلقتنی ملکت خکورا کر خٹو نام کال فخر جو ما فرجی اللہ فرمائے ازاد دی نن ٹل شیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعْنَتَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَيَقِينًا پَتَابَ نِزَمَ عَلَنَتُنَذِي تَرْضَجَ زَادُورِ قَالَ رَبِّ فَانذِرْنِي لِيَوْمِ يُبْعَثُونَ وَلَيْپْلِسْ يَا رَبِّ مَا لَمْ هَلْ تَرَى كَيْفَ يُرَادُ الشَّخْلَقُ بِدُبَارٍ وَتَكِيدُ الْعِشِيمِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ لِيَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ دا محلت شونا تروزا وقت مخلص بندے کا نستادین بچتا تلشی ہوئی قال الحق والحق, والحق والحق قول ويل الله تعالى ذا خبر حقدا وحقزا مي شوائم لام لا جهنم منكم ومن تبعكم من منهم اجمعين فمغاردكم مز جهنم استانا واشان استاتا ذا ريقي ذواله دم ن طولنا کل کمل میم مینل متکل توڑم جو نا پدی بیان بانے مزدوری زدی لردان جوڑکے ان مگر ندی دپار ٹولی دنیا وَلَتَعْلَمُنَّا نَبَاهُوا بَعْدَحِيمُ وَخَامَ خَابُوا بَشَيْتَعْسُوا بَخَبَرْدَ دَبَعْنِ رُسُّلِ صَوَخْنَان بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل كتاب دا دا ورد حکمت حق بر الله اللہ لکوا خالص کو پارا بندگی علا للہ الدین الخالص خبر شیخ خاص الله دا پارا بندگی خالص دام والذین اتخذو من دونہی اولیاء ما نعبدهم اللہ لیقربونا الی اللہ ظلفان واکسان چین ولید اللہ تعالینا سوان اور مددگاران دی وائی مونگا بندگی ندی مگر دی تاراچی نزدیک دی مونگا اللہ تب نزدیکت ان اللہ یحکم بینہم فیما کو مبئی نہ یقیناً اللہ با فیصلہ کی ددی ترم پاس اس کے شریف کے اختلاف گئی ان اللہ یہ دی منہ کا ذب کفارم یقیناً اللہ ہدایت نور کیا چاہتا چتر کو فرقوں کے لئے اللہ تعالیٰ چیونی سی جان سیزان پارا اولاد خام خا کوکڑ بے داغ چان چلائے پیدا کی سا واڑی پاک دلا بالحق یکویر سما علی کبھی و ہار و ویو کبھی علی کبھی پیدا کیا اللہ آسمانوں کو عظمت کا حق کار گولا دوبارہ رب الیش پر روز باندھے اور راوی روز پش پوانے و سخر الشمس والقمر کل یجري لاجل مصم اور تاب کی اللہ دکھلو کم نہ اس پگ میں ادا تول چلی گئی نے تھے مقرر ہوئے اللہ هو العزیز الغفار ابر سے اللہ تعالا دے بخن ان کے گناؤ من نفس محام نام سم من من پیڑی اللہ تالا تا سو دے پیارکڑی دا تا د او پیداکری تاسلا دساو نہ ہم ما تجوڑے یخ لوکو کم فی بتون امها تکم خلقا مم بعد خلق فی ظلمات سلام جوڑے اللہ تاسو شکرنا بخیٹو دمن دوستاسو کی پیو پیدائش رسستبل پیدائش نا پدریو تیارو کی زال رب کو مل کو کاروں کے اللہ دے رب ساسو دے خاصل راباداہ ٹولا نشاخدار دبند گئے غنا گنان سرنگے اوڑے تو گئے تاسو حق حقنا ان فإن اللہ تعالا غنی نے گان پارا کفر کل اکشور شکر کا کتاس اللہ پتو ہی سر اللہ کبلیشی پور کو لے یو پیٹی ولا گار گنا دبل بما سمارک بذات فلو کم بلیورستا ساسو پیشی نو خبر بگیتا سپائے مل نچتا سویک اللہ لارم لے پائے خبروں چپسینوں کی بہ بنی کر چور سی ہے انسان, انسان تو تکلیف آواز کی دیکھ پل ربتا جزی کو ان کی آغتا اخلاص کو ان کی آغتا منه يدعو من قبل اللہ تالا دے متبل ترف نیا چلے و او اجوڑی دلہ تعالا د پارشری کا عاقبت دارین جوڑی بکھلا یا نوروں گمراہ کی داد اللہ دلار انان قل تمت بعکفر قلیلن انک من نصاب النار تو ا مزے والے دنیا پہ کفر سران لگا زمانہ یقینن تی دور والوں امن ہو تن اللہ حضر اللہ چتابی داری قید اللہ پوقات دشتے کے سجد ان کی اولاڑی ایرک عید آخرت نہ امیر ساتھی درحمد رقبل يعلمون تو آیا برابر چیلم چیلم یقید نصیحت قبر یہ خاندان خال اقل من تکور تو فی ہا دنیا ہسن توف نا چندگانو زمان اب بندیگان چی مان راوڑے یر قید بلبنا کسان چلاسی کڑے پدی دنیا کی ہسنتن خیست دنیا رے نیو نجر یقین کے دیشی سبرنا کتا سوابائیزین آبد اللہ محلس اللہ تو اے نبی یقینا ما تہ حکم شیر چ بندگی دل لکم خالص کوم دے اگرہ بندگی و امرت لئن نكون اولا المسلمین احوکم کڑے سے ما تہ دغهکم ددیہ پارائش شمز اول المسلمانا نبدی امت کے قل انی خافو ان صی ربی عذاب یوم الذی آشے بندگی کو ایتا سیوان توانیاں چوان کے چولی اخ پلان بال بشد قیامت بر خبر شیطا تاوان دیر تاوان خرام لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذالک يخوف الله به عبادا دیخل کلراد رید دی پورت طرفنا سوری ویدور نعود لاند طرفنا ومن سوری ویدور دائرہ اور اللہ تعالیٰ پد ما بندگانو تام یاد اے فت پون ایما بندانو مان یار گئے لهم البشرا فبشر عباد آگ سانچی ڈڑکڑے اور خوشالی خالی بنک زمانے اللہ زمان الامل دا کا سان دی غوغدی وینا دان او تابع داریکے دائرہ دے دا کسان سان دی شلا اور ہدایت کرے او دا کسان سانم دی پو عقل خالص والا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب اف انت تنقذ من فی النار یا اسو کی پر شہید دا پاغوان نایا تو باشکولیش یاغاشا با دران سی پور کین نوتی لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجری من طه فلنهار لكنا کسان چیا رے گله زبل زمان دید پارا بالخانی دیش راے دپا صبا بالخانی نوری پخه بجوڑی شویم بإيقبال الله عندي بالخانونان قسما قسما وليم وعد الله وعدك ريد الله وعدا لا يخلف الله المياد خلافنا كي الله تعالى ذخب الوعدينان ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفصلكه ينابع في اللذي ثم يخرج به زرعا مختلفا نلوانا آیا نگوراوری دسمان طرف نو روانی چینی پزم ککی بیا روباسی پدے ابو مختلفی مختلف رنگن سم یا جو فترا ہوں مسفرن سم جال ہوتا گزیائے زرے زرے یقین پڑے کے نیتے آیا <سؤال> نو سوپران استری تالا داغ سی <سؤال> پڑی رانا تاؤ پٹی را بانے محلہ کتار سخی دائز اللہ دیاداشنا کاندیپ گمرا کارکیم اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہم وصانیہ تقشعر منہ جلود اللذین یقشعن ربوں ثم تلین جلودوں وقلوبوں ملا ذکر اللہ اللہ ناظر کرے دیر خیست خبرے کتاب دے دیو بل پشانتے دے پا مضمون و فساد بلاغت کی بیا بیا لس طریقی گنے جگ دے دجنا سرمنو دا کسانو چرکلرمیشی رائے سرمنودایا داشتا دد اللہ ہدایت ہدایت کی پریسار چواڑی سوکھ چل رہا ہے بیلاری کی نبی عغت پر ہدایت ورک ان کے افم تقیبیامت وکیل تم تقسیب چان بچ گئی مخفلس قیامت او وے تا اس کے سزا دا گیا ملنو چا سو کسبل تقزیب گرائے کسانو چی نکیو مراغلی پائی بانے چینل فاضا کہ دنیا شرمندگیت خلق یتذکرون بیان کڑے منگا خل کلرا پوران کے ہر قسم خیست بیا نات دید پارا چی نصیحت والی قرآنن غیر زیع وجل و یتقون قرآن دے اربی چال والے پد کے دید پارا دا داخل اللہ نیگی وَرَبَ اللَّهُ رَجُلًا فِيهِ شُرَكَا سنا اللہ روسڑی او کی شری کا نی وسن آخل سرام اوبل سڑے او روگ موٹی دپا دوسڑی آیا برابر دی ددوڑا پکل سیفت و حالت کے الحمد بل اکثر ہم لا اعلمون تول صفتنا دخدای توب دے واللالی خبل کے اکثر خلق پوئی گینا انکم ایتون و انہم ایتون یقیناً تم دن کے اور یقیناً لا خلق بخام دیمریم سم انکم یوم القیامت ان ربکم تختصمون جا كی قیامت پر كا مرپنی دربانی یوبسر جگڑ كو